خالد صاحب کو پھر آپ بعد تک پہنچائیں گے اور کوئی ایسا کا ساتھی اگر آؤ تو پہنچ... سات بجے زیادہ چوک نو پہنچائیں. جی؟ جی؟ جی؟ جی؟ جی پہنچائیں گے ٹھیک نہیں صاحب پھر آپ پہنچائیں گے خالد صاحب کو پہنچائیں گے بخار ہے اس کو محمد صلی اللہ رسول ال کریم ایک شریک تو مضمون ہے کہ اگر تمہیں یہ پتہ چلا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے تل گیا ہے تو اس کو تو مان لو لیکن اگر یہ کہ آدمی اپنی جبلت سے ٹل گیا ہے تو اس کو نہ مانو فارسی میں محاورے کے طور پر اس کو ہیں کہ جبل گردت جبلت میں گردد جبل گردت جبلت میں گردت, جبل گردت, جبل گردت پہاڑ ٹل جاتا ہے جبرت نہیں چلتی ہے جبرت انسان کی ان خصوصیتوں کو کہتے ہیں جو پیدائشی طور پر اس میں موجود ہوتی ہے اب مثلا ایک آدمی ہے لالچی ہے اور حسر کا مادہ اس میں ہے لالچی ہے اس طرح کی کباہتے اس میں ہے کا مزم کہہ رہا کہ جبرت نہیں بدلتی ہے جبلت نہیں چلتی ہے گندیال ہے مسئلہ اسلامی تصویراتا انسانوں کی اصلاح کے لیے ان کے نائبین انسانوں کی اصلاح کرتے ہیں تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے جی اسلحہ پھر کیسے ہو جب کہتے ہیں جبرت بدلتی ہی نہیں ہے صوفیہ کہتے ہیں ہم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے ہم اس کی جبلت کا ازالا تو کر نہیں سکتے ازالا ہوتا ہی نہیں ہے ازالا نہیں ہوتا امالا کرتے ہیں ازالا نہیں ہوتا سکتا نہیں کرتے امالا کرتے ہیں لالچ کا ازالا نہیں کرتے کہ اس کی لالچ ختم ہو جائے وہ تو اس کی جبلت ہے وہ تو باہر تل سکتا ہے نہیں ٹلتی ہے کہتے ہیں ہم اس کا زوالا نہیں کرتے حمالہ کرتے ہیں مور دیتے ہیں کہ پہلے تو اس کو لالچ تھی دنیا کی پیسے کی اس کا لالچ ہے اس کو اب اس کو بنا دیتے آخر کا لالچی امال میں کامال کا لالچی خدمت خلق کا لالچی کہ دوسرا کوئی خدمت خلق کرے میں کروں دوسرا کیسے کر لیجیے میں پیچھے رہ جاؤں اس کو کہتے ہیں ہمالا حمالہ اس کا لالچ جو دنیا کے لیے تھا جو دنیا کو جمع کرنے کے لیے دنیا کی فانی چیزوں کے لیے تھا اب اس کا رخ موڑ دیا امالہ کر دیا وہ زائل نہیں ہوئی گئی لالچی ویسے ہی ہے پہلے دنیا کا لالچی تھا باخبر کا لالچی ہو پہلے حریث کا دنیا کا حریث تھا اب آخر کا حریث ہو گیا تو حیرث کے جذبے کو انہوں نے زائل نہیں کیا ختم نہیں کری حیض کے جذبے کا رخ موڑ دیا لہذا آپ جیسے جی آخر کا اس کو ہیرس ہو گیا یہ سوریہ توبہ کی آخری ہے آخریات عزیز ماں رہ تم ہریشن رہی تم حضور صلی اللہ علیہ پیڑ کے نام میں سے ایک نام ہریش بھی آئیں تو آپ کو کسی چیز کا حرس ہے آپ کو ہیرس ہے امت مسلم کو بہت زیادہ آخر کا فائدہ پہنچنے حرس کہتے ہیں شدت کی چاہت بہت زیادہ کسی چیز کے بارے میں چاہتا کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو یہ اس کا جذبہ ہے کا ہے تو یہ ہمارا جذبہ ہے کا دنیا کے بارے میں اب رسول اللہ کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا گیا تو انسانوں کو بہت زیادہ فوائد کے پہنچنے کا آپ کا ہے جن کو بہت زیادہ دنیا گھر کے فوائد پہنچے آپ تو ایک جب بلتوں کا ازالا ہوتا ہے ازالا نہیں ہوتا ہے امالا ہوتا ہے جب بلتوں کا ازالا نہیں ہوتا ہے امالا ہوتا ہے اور امالا جو ہے تو وہ ہوتا ہے صحبت ماحول مجاہدہ پریش پر کہ جس جن لوگوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا اس کا ہو اور جن لوگوں کے ساتھ ہم مجلس ہونا ہو ان کے اثرات آتے ہیں اس کا ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے کہتے ہیں آپ خراب ماحول میں جائیں یا نہ جائیں اس پر تو آپ کو اختیار ہے آپ جائیں تو آپ کو کوئی رسی ڈال کر رکتا نہیں ہے نہ جائیں تو کوئی رسی ڈال کر ریٹتا نہیں ہے لیکن آپ وہاں جائیں اور وہاں کا اثر ملنا یہ نہیں ہوتا تو اس ماحول کا اثر آپ ضرور لیں گے میں ڈاکٹر صاحبان کے اسلوگا تو بہت برا حال ہوتا ہے نا تو ہم نہ کبھی ختمرے بیان کے لیے لے جاتے ہیں مجھے. تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ تمہارے یہاں بیان کر جو کرتا ہوں میں نا پورے تمہارے ساتھ جو بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے تو کوئی اللہ کا خوف ہو نہ ہو گرد و پیش ہے کہ ہمارا اجیا بن گیا ہے اس خوف سے بدکاری کا جذبہ تمہارا نہیں بنتا لیکن تمہارے ساتھ بیٹھ کر دوسری شادی کا جذبہ ہمارا ہی بن جاتا ہے اتنا تمہارے ماحول میں تاثیر ہے جذبات آدمی کی بن رہی ہو ماحول کا اثر تھا نہ شدت کا اثر ماحول میں شدت کا اثر ایسا نہیں کہ ماحول میں آپ جائیں تو آپ اختیار ہے میں جائیں سر تب بھی اختیار ہے کہ جائیں آپ اثر نہ لائیے اثر ضرور لائیے آدمی اس رنگ میں رنگ جاتا ہے ایک دفعہ یہ اخبارات میں خبر چھپی تھی کہ ایک ایسا حادثہ ہوا کہ سارا خاندان مر گیا چھوٹا دودھ پیتا بچہ ان کا رہ گیا اور بچے کو بندر اٹھا کے لے گئے اور بندروں کا دودھ پیتے ہوئے ان کے ہفتے ہاں ہوئے کچھ عرصے کے بعد پھر وہ ملا ہے تو بندروں کی چلے درختوں پر چڑھنا نہ کر سکتے کافی عرصہ کیونکہ پہلے ہمارے مطالعے میرے گھر میں بات رہی اس طرح بندر کر سکتے تھے ساری باتوں نے کس کر سکتے کیونکہ اس ماحول میں ساری اس نے ان کے رنگ میں رنگ گیا خاص طور سے یہ نوجوانوں کا جو وقت ہوتا ہے یہ شخصیت کے بننے بگڑنے کا ہوتا ہے شخصیت کے بننے بگڑنے کا ہوتا ہے اس میں اگر شخصیت غیر زمہ دار بحتیاتی بن گئی تو ساری عمر فلادمی اس کو بھگتتا ہے اس کے نقصانات کو ساری عمر بھگتتا ہے دنیا کے ریاست سے آخرت کے ریاست سے پہلے تو نقد دنیا میں ریاست سے بھگوتا ہے میں گاؤں میں تھا تو آزادہ یونیورسٹی کا مارکا ہو گیا اخباروں میں آیا نا اگارہ یونیورسٹی میں جو مارکا ہو گیا نا یہ مارکا ہو گیا میں گاؤں میں ہی تھا تو پہلے ایک رو نوٹ کا دوسرے پر حملہ کیا تھوڑا دوسرا نوٹ کا دوسرے پر حملہ کیا بنگا میں خیر اس کے اسباب وغیرہ اس کے جاننے کوئی کی کہ میں نے کہا کم از کم اگر کسی اور کی ہم رہنمائی نہیں کر سکتے تو ہمارے جو متعارف ہے سلسلے والے لوگ ہیں یا برادری کے بچے ہیں ان کو تو آدمی کچھ سمجھا سکے گا میں نے اپنی برادری والوں کو ان سے میں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے برخارت کے اس وقت اگر ان ہنگاموں میں شامل ہو گئے اور طالب علم رہنما بنے بنے پھرو گے تو وہ جو چپ چاپ طلباء ہیں جو اپنا کام کرتے ہیں آتے جاتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی فالتو بات ہی نہیں کرتے ہیں وہ تو اس تعلیم کا فائدہ اٹھا کر بڑی بڑی جگہوں پر پہنچ جائیں اور طالب علم کا طالب علم رہنمائی رہے گا اس کے اخبار میں چرچے رہیں گے طالب علم رہنما کے جس بار اس کا کام کا وقت آیا اس بار طالب علم رہنمائی ہوگا اور طالب علم رہنما کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہوگی وہ کوئی خصوصیت نہیں اس پاس کچھ معاشرے میں اس کو مقام ملے اس پر کو کوئی ملازمت ملے اس پر کو کوئی معاشی مستقبل سمرے اس پہ اس کو کچھ فوائد ہوں کہ یہ دم جو ہے یہ دلم مختلف علم رہنبا کیے اس دم سے کسی کوئی فائدہ نہیں دینا آپ تو لہ رہے سارے انجانوں کو دیکھنے کے بعد میں تو آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پڑھائی کے بعد بسر جھکا کے اپنے گھروں کو آئیں اپنے آپ کو مشروخ کیونکہ یہ وقت ہے شخصیت کے بنانے کا سیکھنے کا اس وقت اگر سیکھ, سیکھ لیا تو آپ کا مستقبل تھمر گیا بن گیا اور نہ سیکھا تو, وہ تو وقت نہیں ہی نہیں تھا یہ میڈیکل کالج پانچ دن گزرے تو ہمارے تو طلبان ہیں کچھ کام کیا ہوا تھا انہوں نے کہا یہ تو کچھ بیت ہونا چاہتے ہیں میں نے کہا میرے پانچ دن ہیں یہ دو تین مریض سونے آئے ہیں تو پھر کسی کا دل لگا تو اس کے بعد تو کچھ نہ کچھ مناسبت ہونی چاہیے تو بیت ہونے کے بعد میں جو میں نے بات کی ان سے میں نے کر دی سلسلے میں اپنے لوگوں کو اسکیپزم اور رائے فرار اختیار کرنا نہیں سکھاتے پرا فار اختیار کریں یہ نہیں سکتا تو بے خبر کے سلسلے کے آپ کے ذمے پندرہ منٹ کے اسکار صبح کے وقت کے ہیں اور دس منٹ شام کے وقت کے منٹ کی ہوگی اور ہر ممالک کے بعد تین اللہ تہنظ اللہ پڑھنا ہے اور پندرہ سے لے کر آدھے گھنٹے تک مطالعہ کل پچپن منٹ آپ کے سلسلے کے لیے ہوں گے باقی آپ کا وقت جیس میں آپ نے پڑھائی کرنی ہے اور پڑھائی جہاد کی نیت کر کے کرنی ہے اس پڑھائی کو جہاد سمجھ کے کرنا ہے اس سے مستقبل میں آپ ان کوالیفیکیشن کو حاصل کر رہے ہیں کہ جو آپ کی خصوصیات اور آپ کی کوالیفیکیشن امت مسلمہ کے کام آئیں امت مسلمہ کے سنبھالنے میں امت مسلمہ کی ترقی میں امت مسلمہ کی بڑھوتری میں کام آئیں مسئلوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کو سیکھیں گے اس کو میں کافی عرصہ اس کو میں بیان کرتا رہا پھر ایک دن میں خیال آیا کہ ان پڑھ آدمی ہو اور ایسی بات کہتے ہو کہ اس کے لیے پکا ٹھکا مسئلہ کتابی ہونا چاہیے ضروری ہے جان بنا کا فانی صاحب کا صاحب ایک مقالہ مجھے ملا اس میں بالکل انہوں نے یہی بات بالکل یہی بات بہن کی جنگ کے موقع پر لکھا ہوا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں کہتا ہوں کہ ڈاکیا ڈاک تقسیم کرتے ہوئے جہاز کی نیت کرے کہ میں مجاہدین کے خطوط کو بر وقت پہنچاؤں گا ان کے جواب بروقت پہنچیں گے تو اس سے ان کو سکھ اور سہولت ملے گی میرا بھی جہاز میں سب ہوگا یہ بھی نیت کرے ڈاکیاں اور بعض میں خوش ہوا اللہ کسان میں نشبندی ازراد کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں لیکن نسبندی سلسلے کی تفصیلی تربیت کا موقع نہیں ملا ہے اور اتفاق, یہ بھی اتفاق کی بات کچھ ایسا نخشبندی اذراد کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہوا کیوں نے جو سلسلہ سنا تو میرا دل نہیں لگا اس کیونکہ مقاصد اور ذرائع اور مقاصد کا فرق جو ہے یہ تو بہت اہم فور کو اس بات کا جاننا بہت ضروری ہے کہ مقاصد کیا ہیں ذرائع کیا ہے اور اس محنت سے نتائج کیا ہیں ضوابط کیا ہیں ہے سمجھنا بہت ضروری ہے اللہ کی جان کے پچھلے دنوں میں ہمارے برفدار ایک ان کے پاس کتاب تھی جو کہ ٹوٹ پھوٹ گئی تھی اور میں مجھے بطور مجھے بھی میں نے اسے بہت قیمتی فرمایا تھا بندیہ بزرگوں میں سے خواجہ معصوم الحمد رحمۃ اللہ علیہ کے خدود تھے جو عزیب الحمدیر کے نام پر لکھے دوسرے مردوں کے نام پر لکھے ہیں پڑھنے کے بعد اتنا زیادہ خوش ہوا کہ جس ترتیب کو رحمۃ اللہ نے بیان کیا وہاں بزار رحمۃ اللہ نے بیان کیا واقعی جب ڈرک ہو اور کی شاخیں زیادہ ہوں اور ہر شاخ پھل پکڑتی ہو شاخ کا ایسے جیسا حال ہوتا ہے جیسا پھل اور ایک جیسا ذائقہ ہوتا ہے بڑا زیادہ خوشی ہو اس کو پڑتی تو اس میں اندازہ ہوا کہ سارے لوگ سلسلے میں نہیں ہوتے ہیں مخلصین ہوتے ہیں مخلصین ضرور ہوتے ہیں لیکن غیر محاکین ہوتے ہیں یہ ہو میڈیکل کالج کے یاد دلا اس نے کہا ایک مضمون تو میں لکھا تھا غزل سالے میں تو آگے مجھے یاد آ گیا اس میں مضمون تھا یہ غیر مخلصین اہل حروف اور مخلصین اہل حروق لیکن مخلصین غیر محققین اور مخلصین محققین اہل حروفین قسم کے گروہوں پر بات کی تھی کئی لوگ مخلصین ہوتے ہیں وہ یقین نہیں ہوتے ہیں تربیت سرسے میں باقی نہیں رہی ہوئی ہوتی جو بزرگوں کے سوپ اٹھائے ہوئے ہیں تربیہ کیا لوگ کیا نہیں رہتے گدی نشین لے جاتے ہیں ہمارے عید کے بزرگ کرتے تھے گدی نشین کو گدی نشین کہا کرتے تھے گدی پر بیٹھے ہوئے کیاتا جاتا کچھ نہیں ہے جو اس کے سامنے آیا اسی کو پر چلاتا رہتا ہے تاکہ لوگ جمع رہیں شکرانے موجود رہیں اور کام سکتا ہے تو غیر موقع کی غیر موقع ترتیب چل پڑتی ہے اسفاک وغیرہ جب سلتے ہیں بیٹھ ہوئے تو مولانا صاحب سے نا. تو ان کے والد صاحب کچھ آنے جانے لگا تو ان کا والد صاحب شہر میں گدی پر بیٹھ تو تھا نہیں آمد وفت کی تھی تو گدی جو بزرگ تھا گدی ہماری کہتے ہیں کہ اس کا نام تھا نام میں نہیں لیتا ہوں کہ کام کسی کی پرد گری ہو کہتے کہ بادشاہ صاحب جو ہے وہ سنما جایا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں سے مجھے بڑا فیض ہوتا ہے تو اس میں پھر مندرکشی ہوتی ہے مندرکشی گانے بجانے جب بجتے تو آدمی کو دل آدمی کا نرم ہوتا ہے آدمی کو رونا آتا ہے تو وہ بےچارے رونے کو فیض سمجھ رہے ہیں نہیں میں کہتے نہیں کالیبلم میں فرسٹ ایئر والے فرسٹ ایئر پر لے گئے جو جب نکلے تھے کالب علم کیا فلانی ایکسپریس کیسے تھی آگے سے کیسے تھی پیچھے سے کیسے تھی آگے کیسے تھی مسکرانے کیسے کہا ہمارے شادی کو دیکھا وہ رو رہا کیا رو رہا نے کہا جی میں ایک تو وہ نغمہ کہ بڑی ہوئی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس میں جو ظلم بیان ہوا انگریزوں کا میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا کہ تو غیر موقع کین لوگ جہاں سے آبی پر کیفیت تاری ہوئی کہ یہ فیض ہے حالانکہ یہ فیض نہیں یہ کیفیت ہے فیض تو اللہ کے معرفت فتح کا فین ہے اور امار سالیہ کی توفیق ہے اور خراب امبار سے مچنے کا جذبہ ہے جہاں سے یہ چیزیں ملتی ہیں وہاں فیل ہوتا ہے کہتے ہیں یہ چیزیں آدمی کو مل رہی ہیں مکہ مکرمہ میں تھے وہاں ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی تھوڑی دیر بات ہی ہوئی پھر دوار میں کہا آپ دعا کر گئے کہ ہم باہر کے ہوئے لوگ ہیں آپ لوگ مکی لوگ ہیں اور دواروں کی روحے دعار ہیں بڑے روئے اور منان صاحب نے مجھ سے کہا کہ اس کو رونے کو نہ دیکھنا پیسوں کے بارے میں بڑا کساب ہے اس کے کہ رونے پر پڑتے دو, دو پیسے لگتے نہیں الٹا <laughs> بزرگی کے دب دبدبا قائم ہوتا ہے بعض بکاریوں نے رونے کی مشق کی ہوئی ہوتی ہے باقاعدہ کھڑے ہو کر بات کرنے کے بعد یوں یوں رونا شروع کرتے ہیں جو ہماری آدمی سازا لو آدمیوں کا فوراً اس کا تو مشق کی اس طرح یہ ذاکروں نے رے کے لیے الفاظ اور جملے اور باتیں انہوں نے سکھی ہوتی ہیں بجیاں پر کیفیت تاریخ کر کے روزانہ انہیں کے رونا فیصل ہو رہی ہے یہ رحمۃ اللہ علیہ جگہ رکھتے ہیں کہ رونا محمود تو ہے مقصود نہیں ہے اچھی بات ضرور ہے کہ آدمی کو اللہ کے تعلق میں نیک مجلس میں آخر کی باتیں سنتے ہوئے رونا آیا اچھی بات لیکن یہ مقصود نہیں ہے کسی کو رونا نہیں آیا تو بزرگ نہ ہوا میں نے مدینہ مولانا مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات عرض کی تو آئے ان سے نبی میں زیارت فیصلہ تو اسلام پڑا ہمیں کوئی کیفیت حاصل نہ ہوئی کہ کوئی رو را کر گینا جلانا ضروری تو نہیں ہے ہاتھا کر بھی دے دیتے رو رو لا کر گنا اور دینا ضروری تو نہیں ہے ہاتھ ہفا کر بھی دے دیتے آئے اور کی مجلس میں اور کسی واقعے پر کسی واقعے پر ان کو بڑی خوشی ہوئی مجھے پورا یاد نہیں آ رہا کہ سیدھے اٹھے اور جا کر باہر اونٹ کھڑے تھے ان کی وہ تھی انہوں نے کیا کہتے ہیں کوچے کاٹ اور جا کر چھپ گئے کھڑے میں ان کو پکڑ کر لایا گیا کہ نے کیا کیا تو کہا میں اتنا خوش تھا کہ میں نے کہا کہ اتنے اونٹ میں خیرات کر لوں یہ سب اور ساتھیوں کو خلاش جن کو کاٹ دیا تھا کہ میں پیسے ادا کروں گا اس طرح کے مزاح کی, کی مجل صاحب کی ہنسنا ہسانا رہا مزاح بھی رہتا طریقہ طریقے میں آئے ہوئے اور جو خاص آپ کے سابق رام تھے کتنے بے تکلف کے ایک شادی ہے ان میں آپ کے ہیں کیا کچھ ساتھی کر رہا ہے. ایک محبت اور تعلق ہے جس کو لطف آ رہا ہے ان کو بھی لطف آ رہا ہے کہ توازوں کی اتنی حد کر دینا کہ اس سے اگلے آدمی تکلیف ہونے لگے یہ بھی مقصود نہیں اس طرح کو لکھی میں نے سنایا نا. انہوں نے ہمارے جو عجیب صاحب کی خانقاہ ہے عمر میں نو... حجی صاحب کے وفات کے بعد بیٹھے سارے چھوٹے رہے گئے لہذا ان کو پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کا وقت نہ مل لیکن لوگوں کی کتنی عقیدت ہے صاحب کے ساتھ کُنی کو گدی مشین بنا دیا سب کو وہ جب گدی مشین بن گئے تو اپنے لوگوں نے بالکل پوچھا نہیں ہے برل لی انہوں نے ان کو رات بنا دیا اور ان کو جو ہے پہنا کر مشائق بنا دی اب اس میں اس طرح ہوا کہ جب ان کے ہاتھ چڑے تو کرتے کرتے کرتے لوگوں کی آمدرستی بند ہو گئی سرانا جو میں مسجد نہیں پڑتی پریشان ہوئے ایک دفعہ شرا کی تو مجھے اس نے بلایا سب رات بند کو جمع کیا ساتھ ہمتائی ہوئی ہے ہم نے نہیں پوچھا سرانہ اس کے یہ تھوڑا سا جمع کرنا ہوتا تھا اور کوئی مشکل کام تو تھا نہیں اگر ہم کا کرتے تو وہ اتنی بڑی خانکا ہمارے گدی خان کا ہمارے وہاں, وہاں پر ایک تھانے کے پیر صاحب آئے ہوئے تھے آگے کسبہ کے پیر صاحب جب بات کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو سارے مریض کھڑے ہو جائیں جو بیٹھے ہیں سب بیٹھتے ہیں پھر وہ کھڑے سب کڑے ہو جائیں گے کیا ساری مریض اس کو پریشانی کیا گاندھی صرف اسٹینڈ لگے ہوئے ہیں تو میرے ساتھ کچھ ساتھی ہوا کیا ویسے میں کہتا تھا کہ تب میں خرید کیا اپنے آپ کو دیکھو نا کیسے سٹ اسٹینڈ کر رہے ہیں یا لڑکی سٹ اسٹینڈ جو ہے شروع ہو جائے تو بھائی اسی پریشان ہو جاتی تو یہ تھوڑی ایسے تو آپ کو نہیں ہے اس لیے مجلس میں ایک مرتبہ کسی آدمی کے کی استقبال کے لیے کھڑا ہوا یا ملاقات کے لیے کھڑا ہوا تو اس کی گنجائش نہیں کرتی ہے مگر بار بار کھڑا ہونا یہ یعنی ایک قم کا لایانی طریقہ کار ہو جاتا <coughs> <cough> ہے خیر کیا بات کر رہے تھے وہ سچ اسٹینڈ کی بات تو کر لینا ہو تو نہیں پتا بس کبھی رو ہی وہ تو ہو گیا نا میں اس کے لیے کو پوچھنا پھر آپ جب بات کریں گے ہاں محققین کی بات تھی اس زبان میں کہہ رہے تھے محققین وغیرہ محققین ہے نا اب خنقاہ مل گئی ہے بہت بڑی جدید مل گئی ہے لوگ آتے جاتے ہیں لیکن محققیر نے کچھ سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا وہ ضرور ہیں محققین نہیں مغرب ضائع ہو رہا ہے توانائی لگ رہی ہے حاصل نہیں ہو رہا ہے تصاعی نہیں نکل رہے جس وقت تصادیوں کا قبضہ ہوا بغداد پر تو بغداد جو ہے یہ غیر محققین سوفیا کے پنجے میں تھا اس وقت اور جس وقت وہ شہر شہر قبضہ لے رہے تھے تمہاری طرح نام نہاد بیٹھے ہوئے اپنے مراکبہ ذکر لگے ہوئے تھے اتمن کچھ اور نہیں تھا کہ اس وقت اہم کام جو ہے وہ امت مسلم کی جان اس کتنے فضا سے بتانی اس کا فیم نہیں ایک دفعہ میں گیا لاہور میرے صحت کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ ہمارے والد صاحب کے لکمن جی ویسے میں بیٹھ ہے نہیں کیا آج میرے ذکر ہے تو آپ وہ جا رہے ہیں چلے جاتے ہیں گاڑی میں سے لے جانا ان کو تم آپ بھی چلے جاتے ہیں میں نے کٹھی نہیں جان بھی کر جاتے وہاں چلے گئے تو خیر وہاں انہوں نے ذکر کار کیے وہ فاسٹ اینڈ یعنی ہے یقین کا ذکر ہے ضرور سانس سے ذکر کرنا دیکھو ماشاء ماشاءاللہ کوئی بہت سخت دھوکنی لگا کرتے نا دھوکنی جانتے ہیں پرانے زمانے میں لوہار کی انگاروں کو گرم کرنے کے ایک چیز ہوتی تھی بکری کی کھال سے بندی تھی آ گیا تھی لمبی لائن اس کو باہر کہہ سکتا تھا حوال اچھے تھے انہوں نے وہ کیا ذکر شار کیے تو ذکر کہا کہ بیت سب بیت المقدس پہنچ گئے نبی کہ سب مست نبی پہنچ گئے نے کہا بیت اللہ شریف سب وہاں پہنچ پنکار سے موال سبر سے مرلہ پر پہنچ گئے ہم بیٹھے پیشے جگہ وہ پہنچ گئے ہم نے کہا واپس واپسی ہو گئی واپسی ہو گئی خیر شکر ہے واپس آ گئے جب واپس ہو گئے تو نے کہا جب سب آسواس میں ہو گئے تو تعارف وغیرہ شروع کیا میں نے تعارف کرا میرے شہر میں کرایا کہ اس کا یہ نام ہے میرا ساتھ بیٹھ کر کر لیکن کہا تھا آپ کا کیا سلسلہ ہے میں نے کہا ہمارا یہ سلسلہ ہے جی. کہا کہ ذکر ذہنی افضل ہے کہ ذکر خفی افضل ہے تو میں نے کہا جی دونوں افضل ہیں میں نے کہا پھر زیادہ کون ہے کون سا ہے میں نے کہا جس کو زیادہ فائدہ ہو وہ <تصح> ہے <تصح> <تصح> <تصح> <تصح> <تصح> خیر ان میں ایسے <سببیت> مزہ نہ آیا ان کو مزہ نہ آیا ان کو تو پھر کیونکہ بعد میں نہ الجیا ہم نے مگر آیا تو اسے عرصہ کیسے میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اویسی غیر موقع ہے میں نے کہا نہیں کہ غیر موقع ہونا میں دو باتوں سے آپ کو کہتا ہوں ایک تو یہ کہ میں پشاور سے آیا ہوا ہوں افغانستان پر بمباری ہو رہی ہے اور مسلمان کا خون بہ رہا ہے اور آج بھی منوالا ہوتے یہاں سر تارتے ہوئی حالت میں ٹکتا ہے ایسے حالات اور آپ کے سلسلے کے ایک کبھی میں مجھ سے نہیں پوچھا کہ وہاں مسلمان کا کیا حال ہے کبھیوں میں کیا فین ہے اور دوسرا غیر موقع کو میری یہ علامت تھی کہ وہ میرے ساتھ بانس کرنے پڑے گی حالانکہ سارے سلسلے پر آتے ہیں جب بھی کسی کو سلسلے کا ہمارے پاس آتا ہے یہاں آن پہ یہاں کبھی آپ کو لے آ کام ان کو ہم ان کے بطور معذر مہمان استقبال کرتے ہیں اور اس کے بیان کرتے بیان کراتے کیوں کہ ملکیوں میں یہ ہوتا ہے کسی مرغے کھلا دیں اور اس کو بڑی بریانیاں مرغے گرنیاں کھلا دیں آج لیکن اپنے مسئلے پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا نہ کریں سنا تو کہتے ہیں میری مانی نہیں اور ایسے جب اس کو بیان کرنے کے لئے اٹھائے تو اس کو مزہ نہیں آتا کہ مہمان نہیں تو کیا ملتی رہتی باج بال تھے سارے سبزے بڑھا کے میرا تو خیال بھی ہے یہ تو شاید فوجیوں کو مسرو کرنے کے لیے تقریب کو چلایا ہوا ہے ایک ہی چیز میں چھا جائے ایک ہی چیز میں چھا جائے اور اس کو مختلف اس اور ایسی چیز میں ڈال دیا جائے کہ جس کا کوئی سور نہ اس پائے آئے یہاں تو آپ دیکھیں نا تفریح کا کام جو ہے یہ یعنی بغیر آپ دیکھتے ہیں کہ سیاست کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ کوئی فروکار نہیں رکھتا کوئی ٹکراؤ کوئی فروکار نہیں رکھتا لیکن ان کے ان کے بزرگوں کا فہم اور سوچ اور معلومات اتنی گہری ہیں اس کا میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میں اڑسٹھ سال, سال تک بہت گہرے طور پر میں سلک منڈر چاہیے جس وقت ترکی بیٹھے افغانستان میں تو اس وقت ہم ڈیڑھ ہزار آدمیوں کو یہ پورے افغانستان کی سرحد پر بیچا اور ہم نے جنگلوں میں گردانوں میں کھلے آسمان پر راتیں گزارتے ہوئے ندیوں کے کنارے گزارتے ہوئے ہم نے وکر گزارا ہے اور کام کیا وہاں سے. اور کہا کہ بخردار یہ اگر آپ لوگ جا کر یہاں پر تو سال آخرات کا کام نہیں کریں گے اور لوگوں کے گین کو پکا نہیں کریں گے تو یہ دہریت کے دعوت چلا ہے کہ وہاں اور انہوں اورریک کی دور چلا کر اس پرائیوٹ دل کو دہریا بنا دیا تو آپ کے ساتھ کھل گئی اور داخل ہو گئی آپ کی ہو گئی. ایسا علاقہ تھا کہ مقامی آدمی تھری نرسری بندوق کا بڑا چل نہیں سکتا تھا اس میں ہم نے کام کیا ہے کبھی اس علاقے کا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں میں فلاں گیا بڑے شہر کے نام لگتا ہے میں, میں نے ہے. کس گاؤں کے ہوتا اس کو جب گاؤں گلیاں ندیاں وغیرہ وہاں بتا تو میرا حیران ہو ہے کس کو کیسے پتا بخار وہاں میں نے کام کیا ہوئے اور پھر او اس میں بڑا سروے کر رہا تھا میں علاقے کا اس میں تین باتیں عجیب میں نے دیکھی پھر میں نے لکھ کر عجیب نظیب صاحب کے ساتھ میرا بڑا تلک تھا برجار کو بند کروائے ان کو میں نے کھا ساری دیکھی ایک تو اس طرح ہوا کہ ایک ملک تھا کہ جگہ پر ہم گئے ملنے کے لیے کہ ملک صاحب سویا ہوئے ملک صاحب کو جگاؤ سے کہ ضرور مہمان آئے گئے ملنے ضروری ہے جگایا گیا لے. آیا ملک, ملک صاحب کا چلہ چل چل لگا ہوا تھا چلہ لگا ہوا تھا تو اس نے اگر کہا کہ میں تو افغانستان گیا تھا مجھے ترکی نے بلایا تھا اور ظلم کے نظام اس نے خاتمہ کیا ہے وہاں پر شاہ کا نظام تھا یہ ظلم ظلم گنے گنے گئے اس کے اور یہ اسلامی نظام تھا یہ ظلم اس نے خاتمہ کیا ہے ہمیں کمرے میں لے گیا اور کمرے میں بڑے بڑے جسم تصویریں لگی ہوئی تھیں تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تر دوار کی ترکان کی, کی آجز و خل کو تصویروں لگی ہو مل گرے رہے آجوز عمل گرے گئے آخر ظالمان یہ آجزوں کا دور سے پہلے ظالم تھے تو ملک صحاب کے بعد بھی مجھے اندازہ ہوا کہ اس بیٹھ کے لوگوں کو لے کر ملکوں کو اور باسر لوگوں کو لے کر انہوں نے ان کا باقاعدہ بردماش کیا ہوا تھا اس نظام کو اندر کیا. میں نے کہا ملک صاحب کے پاس وقت بھی نہیں ہے اور ملک صاحب صرف آزادی ہو جاتی اس کو سمجھاؤں گا تو کیا سمجھے گا میں نے کہا ملک صاحب ملک صاحب تم کمزا خبر ہے کہ ظلم و ظالمانہ نظام نہ خوش ہو اسلامی نظام کروائے صاحب آئیے اسلامی نظام سے کہ شاہ کا جو ظلم ہو رہا تھا تو کوئی اسلامی نظام تھا تو, نہیں تو کا سکت سکت سکت نظام تھا اس میں اسلام کا کیا تصور ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آدمی آیا ہے کہ آپ کہتے ہیں غریبوں کا راجوں کا دوست ہے میں نے کہا اس کو صحیح سادہ پٹھانے کی بات سمجھانی چاہیے تو میں نے کہا پتہ ہے اس کا نظام آ تو کیا کرے گا یہ تو میں نے کہا کیا کرے گا میں نے کہا تیری بیٹی بہو کو کارخانے میں کام کرنے کے لیے نکالے گا اس کے لیے تیار ہو میں نے کہا وہ باقی کارخانے سے کرنے کا تو گرم ہوا نا گھر کے مسئلے میں پٹانتے بھی گرم ہو جاتا ہے تو گرم نے تو پھر آ کر کچھ کچھ کرے گا کہ شام کو ضرور آؤ گے ہمارے بیاں سے اچھا دوسرا یہ ہوا تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ یہ افغانستان سے کچھ داخل ہو تو اس کے بارے میں مجھے معلومات پہنچاتے ہیں میں نے کہا جی چھ آدمی داخل ہوئے ہیں جس میں دو روسی ہیں اور چار افغانی ہیں اور جگہ جگہ جا کر دہریت کی دعوت دے گئے میں نے کہا ان کا پیچھا کرو اور ان کی बात बताओ سے مجھے پوری بات بتاؤ انہوں نے جب پیچھا کیا تو یہ سمجھئے بھاگ گئے نوٹ کیا پھر اس طرح ہوا کہ ایک مچھر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر مشین افغانستان کے جو ہیں ان کا پوتا آیا ہے آپ لوگ بیٹھے تھوڑی سی بات کرے گا جن کے ساتھ گدی مشین گدی مشین تو گدی ہوتا ہے سو رہے ہیں گدی ہیں ہے اس کی ساتھ پگڑی ضرور بند ہوئی تھی تو اسے کھڑے ہو کر بیان کے اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو بہت غلط معلومات بھیجی جا رہی ہیں افغانستان میں دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں دن سے باہر دین کا خاتمہ کر رہے ہیں یہ بہت غلط معلومات آپ کو بھیجی ہی ہوئی ہیں وہاں بالکل کچھ بھی نہیں رہا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے میں وہاں سے آیا ہوں فلاں بزرگ کے پوتا ہے یا پڑھ اور سیم فراہم کو معلومات ٹھیک نہیں پہنچا رہے جھوٹ بول رہا یہ تو آگے پڑھ رہی تھی تو میں نے اگر کچھ خاموشن کہہ دیا تو مان دماغ نے کیا تھا بات مان لی بڑا موضوع تھی تو آیا فوراً آیا مجھ تک سے ہاتھ ملا میرے ہاتھ کو دس روپئے نکال کر شکرانہ عام طور پر تقریب تقریب شکرانہ وغیرہ نہیں کہ بول کا مال ہے ضرور لوگی کا مال ہے ضرور لو کسی کو مجھے اندازہ ہوا کہ ان میں پراپے کے لیے اس طرح کے لوگوں کو پیسہ تو میں آپ سروز عرض کر رہا تھا کہ بڑا سادہ سلسلہ اور لیکن اتنی گہری ان کی نگاہ ہے امر کے حالات پر عالمی سطح پر واقع یاد آ گیا آئے تھے دوسروں کے ترجمے سے مفتی عالم صاحب پہلے آیا کو بیان کراتے کہ آپ کو سناتے ہیں ہمارے پاس حالات واقعات ایک دفعہ میں سروزے کی جماعت لے کر گیا پبلی وہاں میرا ایک لکسیلو ڈاکٹر تھا ڈاکٹر صاحب کا بڑا مالدار ہو گیا تھا مچھانے اس کے پاس بھی میں نے کہا سلام کر لیں گے بس اور آنا جانا تو سہنے اتنی سٹائ آ جائے گی کہ میں بھی یہاں بیٹھا ہوا دیکھا میرا پھر پھرا رہا ہے تو کچھ بات آ جائے گی ہم نے کہا تھا تم گے وہ ہماری مچھلی کو ضرور آؤ گے اور میں جیسے غیر تبلیغی والا لگایا ہوا ہے کھانے کی دعوت بھی میری قبول کرو گے اور مسجد کو بھی آؤ گے خیر آپ نے مسئلہ کیا میں کہ چلے جانا کہ یہ بےکار محبت سے دعوت دے رہا ہے تو لے گا چلے گئے ہم نے شام کو دعوت کی کھانا کھلایا ساری ہم جماعت رہے مسجد ہم سب گئے ہوئے اب کھانا کھلایا اس نے کہا کہ میں آپ کو آج رات جانے نہیں دوں گا مسجد کو آپ میرے ساتھ کرو گے سر سکون با کال چائے کا دور چلے گا پر کالے کا دور چلے گا اور یہ کرو گی بات کرو گی ٹھیک ہے اس میں بات شروع یہ خود ایران کے انقلاب کو دیکھنا کر ہوا تھا اس میں بات شروع کی تو وہ اتنا متاثر تھا اس انقلاب سے اور پھر سیاسی ترتیب سے جو انقلاب لا کر جو تو دین کو نافذ کرنا ہو چلا اس کا زوردار بان کیا بھی کر تھا جب اس اسے بیان کیا اور آپ لوگ جو ہے لوگ بادل کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں تو اس بار ایسا ہوا کہ مجھے مجھے خطرہ میں نے کہا جتنے کو میں لایا تھا نا سروزے دکھانے کے لیے یہ تو سارے آئے نکلے ہمارے ہاتھ سے یہ تو گئے سارے اس کو کہیں گے یا تو کیوں کوئی طریقے بتا تو سر چلیں گے ہم اور یا ہمارے جانے کے بعد بس یہ سیاسیوں کے ہاتھ چڑھ جائیں گے کام تو سلو کر رہے ہیں پھر آ رہے ہیں یہ بات بکبل کی میں نے کہا دیکھو اتنی جگہ تمہاری بات میں سنتا رہا ہوں. اور میں بولا نہیں اب با با با بات کروں گا میں اور تم جائے گا سنوں گا اور بولو گے نہیں یہ شرط اور جا نو مجھم مجھم آو ہوں. دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ جو میں آپ تری بات کر رہا ہوں یہ ہماری بات ہوتی ہے رات خفیہ بات ہوتی ہے پانی سی میٹروک ہے ہمارا کسی کو بتاتے نہیں ہیں دیکھیں چونکہ تم اس بات کو سمجھو گے نہیں اس میں تو میں اس بات کو کہہ رہا ہوں میں یہ واقعہ سن انسی کا واقعہ ہے کہ ٹوبا ٹیکسنگ کو کمسٹوں نے کریمنل ڈکلیئر کر دیا تھا توبہ ٹوبا ٹیکسنگ میں ہمارا اتنا کام ہو گیا ہے کہ پاکستان میں اگر کمسٹ انقلاب آیا تو وہ ٹوبا ٹیکسنگ سے شروع ہوگا اور یہ کرمنل ہے پاکستان کا کوئی مرکز ہے میں میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ اطلاع جب ہمیں پہنچی کام نے اس بارے میں اس برکر کو توڑنے کا ہم نے ارادہ کیا منا. اس برکر کو توڑنے توڑے اجتماع مقرر کیا اجتماع سے تین تین مہینے پہلے کوئی بیس ہزار آدمیوں کی جماعتیں مل گئی ہر گلوں میں مارچ کر رہے ہیں مارچ باہر ساری گلیاں مسلم جگہ جگہ مارچ ہو رہی ہیں تگڑی اور آ, کرتے کرتے رہے کہ, اوہ, ہوتا ہی یہ ہے کہ چند ایک لوگ ہوتے ہیں مفاد فراست اور پیڈ وہ پیسے لے کر کفر کی ترسیم کو سنا رہے ہوتے ہیں اور کے ساتھ ایک کثیر تعداد ہوتی ہے سادا لو جن کو نہ پیسے ملتے ہیں نہ کچھ سرفر کی باتوں میں آئے ہوئے ان کے ساتھ چل رہے ہیں اور ان کی تعداد کو بتا بتا کر اپنے لئے کسولیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ سادہ لوگ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بزل ہوتے ہیں وہ جس چیز کو پھیلتے ہوا دیکھتے ہیں کہتے ہیں اسی کتنا ہونا پڑے گا گورنر کو اور بچاؤ کو صورت نہیں میں نے کہا بیس ہزار آدمیوں نے جب تین مہینے مارچ کی نا ساری گلیوں کچوں میں کو بسنے میں ہر بس اور پھر جو تو سو اسی ہزار کا مجمع استعمال میں نے جمع کیا سادہ لوگوں کو تو بیس ہزار پھر, پھر پھرا کر ان کے عقائد کو بدل دیتے ہیں اور جب اسی ہزار کا مجمع کھڑا ہوتا ہے نا تو جو مفاد پرست ان کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں اور ان کی آتی ہے وہ بھی بننا اور ان तो اندازہ ہوتا ہے کہ تو ایسی وہ ساری گلیوں پہ بولیے ہمارے یہاں پر ایک ڈائریکٹرا जो وہ جو ریٹائر ہو جائے گی جی. اصو پنچر بھی کرتے ہیں نور ڈاکٹر موسی سے کہ تفبانیاں گزرے میں ہم گئے جماعت لے کر گئے لیکن ہندو تو سارے کارخانہ میں گھستے ہیں صبح شام کو نکلتے ہیں اور مسلمان صبح جماعت کو جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں سر کو جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں رہی ہے وہ پھر رہی ہے جگہ پر تعداد میں ہے سب جگہ یہی ہے اللہ ڈاکٹر صاحب سے آپ نے ایک عظیم فائدہ, چیسی فائدہ ہے تو کی مار چوڑی ہے ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو چھیڑ کر اور اسے ٹکرا کر اس کو توڑنا یہ تو دن بندی کی بات نہیں ہوتی میں نے کہا نا کہ ایک جماعت کو بھی کہا ہے کہ تم وہاں کمونزم کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے اسی لیکن ایسے جو ہے تو وہ ہے. ایسی طرح سن بروار ہوتا ہے کہ چھکے چھوٹ جاتے ہیں ان کی کمر ٹوٹ کر ڈیر ہو جاتے ہیں تو اس پروس کر دے واقعی کیسے میں آپ شروع کر رہا تھا کہ بفلی تعالیٰ ہمارے رات جو بند کی جو بھی ترتیب تنظیم چلی ہے اس کے پیچھے بہت گہرا فہر اور وجہ طرح تو بنیاد لوگوں نے رکھی تھی کی. کہ جو اٹھارہ سو ستاون کی انگی میں میدان میں لڑ کر اور کچھ جان گدامیں پیش کر کے اور کچھ اپنی آئڈیاں توڑ کر اور کیا جو بڑی کی سہولتوں کو ادار کے اور جنم پہ تکلیفیں اٹھا کر باہر نکلے تھے ان کو پتا تھا کہ کیا ہے کیا کرنا ہے اور ان کی کیا ترقی تھی سب اب آپ کا کمزور لوگوں کے ہاتھ آت میں آ گئی بات ہاتھ کمزور نہیں ہم کمزور ہیں اللہ تو بات تو حقیقت آ فرمائے ایک دو دن کی بات نہیں آتے جاتے رہیں گے تو سب کچھ پتہ چلے گا ٹھیک ہے تو منظر کیا ہے مفتی افطاف عالم صاحب اس جگہ سے حدیث حدیث سے مجبوروں حمیفی طریقہ سے بنیاد اور تصور کے سلاسل کا اجراء کرنا یعنی اور مجھے مسلمان کو جہاد کے لیے تیار کرنا تین بنیادیں تین بنیادیں ہیں اور چھ ادب شرائط ہے اس میں ایک دیبان کا مدرسہ کسی خاص آدمی کا نہیں ہوگا ہے شیورا کا مستقل آمدنی قبول نہیں کریں گے وہ سورج سے لے جگہ سے کوئی مستقل آمدنی زبان کا مدرسہ قبول نہ کرے اس میں ایک گنا بہ سرو سامانی کی فضا رہنی چاہیے تاکہ اللہ کی طرف رجوع اللہ سے مانگنا اللہ سے گڑگڑانا اس میں چلتا رہے La ilaha illallah nói nó hồ inơ nó hồ inờ nó hồ in tôi nó hồ in nơi nó hồ in nói nó hồ inờ là hồ in nói nó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 آج ان تاحب تاج ان تاج انہوں تاج ان تاج انہ ان الله الا الله الله الا الله الله الا الله الله الا الله الله الا الله الله الا الله الله الا الله آیا پ آیا ان آیا ان آیا پایا ان Ya Allah inna Allah Ya Allah inna Allah Ya Allah Allah in illallah Allah hu illallah Allah hu illallah Allah hu illallah Allah hu illallah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 محمد رسول صلی اللہ محمد لم <سؤال> ان Inna Allaha <laughs> la ilaha لما ان لما ان لما ان لمبا ان لمبا ان لوگ ان لوگا ان کام In the law, in the law, in the law, in the, in the law, in the law, ان کام ان کام ان کامبا ان Inna lillahi wa inna Allah Allah Allah Allah Allah Allah الله الله ان الله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 Allah. not and not and not and and not and not and رام رام من ر you know کشکو کہ اور authenticity ایراد قدم قدم Vive and then I'm allowed to have